بہ لم اسمافا جس نے تمہارے لیے کان بنائے آنکھیں بنائی اور دل بنائے قلیلًا مَّا تشکرون تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو شکر تم بہت کم کرتے ہو تمہیں مصیبتیں تو یاد رہتی ہیں مگر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہتی اور نعوذ باللہ اللہ میں بعض لوگ تو مصیبتوں میں کفریات تک بک دیتے ہیں اللہ کی توہین کرتے ہیں خصیرت دنیا وال دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ وہ لدی زارا فل اردی وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا پیدا کیا اور زمین میں پھیلا دیا سبحان اللہ کبھی اپنے غور کیا ہے کہ شہر کراچی ہے پھر کراچی کے بعد حیدرآباد پھر آپ اگر یہ سفر پاکستان میں کریں پوری دنیا میں کریں تو مسلسل آبادی بھی ہے اور پھر مسلسل ویرانی بھی ہے تو ایک ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں, چھوٹے, چھوٹے, دحار, چھوٹے, چھوٹے شہر اتنے دور دور فاصلوں پر آباد ہو گئے اس طرح زمین آباد ہوئی اور لوگ پھیل گئے یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ کسی کو حیدرآباد میں مزہ اور لطف آتا ہے تو کوئی اندرو نے سن اپنی زندگی گزارتا ہے کسی کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے اس طرح زمین پر لوگ جو پھیلا دیے گئے اور الیہ تحشرون تم جہاں کہیں پھیل جاؤ اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تم جمع کیے جاؤ گے وہو الذی یحیی و <وَيُمِيد> یمیت وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا ولہق طلاف الليل و رات اور دن میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت کی دلیل ہے رات و دن کا نظام ہے. راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں افلا تاخرون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے بل, بل قالو بولے مسلم انہوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی قالو بولے ادا متنا و کنہ تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اینا لمب غصول کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے لقد و ادنا نشنو و آبا ہادام قبل یہ کافر کہتے ہیں بے شک یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے آباؤ و سے لیا گیا اس سے پہلے بھی یہ تو پہلے لوگوں کے کس سے کہانیاں ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے لمن زمین کس کے لیے ہے ومن فیح ان کن تم اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ <لِلَّه> ان قریب وہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے قل اے محبوب آپ آف فرمائیے افلا تذکرون پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے قل اے محبوب آپ فرمائیے مر رب الماوات ساتو آسمان کا رب کون ہے وہ رب العظیم اور عرش عظیم کا رب کون ہے سیقولون للہ وہ کہیں گے کہ سب کا مالک اللہ ہی ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے محبوب آ فرمائیے افلا تتون پھر تم کیوں نہیں ڈرتے کل اے محبوب آ فرمائیے ہر چیز کی بادشاہت کس کے دست قدرت میں ہے وہ یوجی وہی سب کو پناہ دیتا ہے ولا اور اس کے خلاف کوئی پنا نہیں دے سکتا مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی پر غضب نازل کرے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ان کن تمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ ذات کون ہے وہ کو ان قریب وہ کہیں گے یہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے کل اے محبوب آپ فرمائیے انا تس پھر کاہے کے کہ جادو میں تم ممتلا ہوتے ہو یعنی کس نے تم پر جادو کر دیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہو بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے اور ان نہ اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں متحد اللہ دن اللہ نے اولاد نہ رکھی اللہ اولاد سے پاک ہے وما کانا معروم اور اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے کلو الماخلا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا یعنی دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی مالک ہے ایک ہی خدا ہے ولا الا باد بعد اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے سبحان اللہ عما یا اللہ تعالی ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بناتے ہیں عالم الغیبی و شہادتی غیب و شہادت کا جاننے والا ہے فتحلہ اما یوشر رب العالمین ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں اور شریک چہراتے ہیں رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کو منبر فرمائے